یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمد مدنی چینل کو آٹھ سال پورے ہوئے یہ سفر, بس سفر ہی تھا اور ابھی یہ سفر جاری ہے اور انشاءاللہ اللہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کی کرور رحمت ہے اس مدنی چینل نے واقعی ایک مدنی انخلا برپا کیا میڈیا کی دنیا میں ایک بہت ہی خوبصورت انداز لے کر آئے اور مجھے یاد ہے جب یہ مدنی چینل ہمارا ماہ رمضان میں آیا اس کے بعد ہماری نشریات کا سلسلہ کچھ نہ کچھ جاری رہا سارے ایک ابتدائی لمحات تھے کوئی اتنی زیادہ پیچھے سے ہم میڈیا کی طرف تو تھے ہی نہیں تو اتنا کچھ نالج بھی نہیں تھی سیدھی سی بات یہ ہے لیکن الحمدللہ تجربے کا لوگ سمجھدار لوگ ہم سے ملتے گئے وابستہ ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ مدنی چینل چلتا گیا مجھے یاد ہے جب اگلا سال آیا مدنی چینل کا ایک سال جب پورا ہوا اس وقت دعوت اسلامی نے میرے خالص میڈیا کی تاریخ کی سب سے بڑی براہ راست نشریات دکھائی تھی رمضان کی حوالے سے اور اس وقت شاید ہم مجھے یاد پڑتا سولہ یا سترہ گھنٹے کی ہم نے نشیا دکھائی تھی جو میڈیا کی دنیا میں شاید ایک بڑا ہی مدین تھا اور اس میں کوئی ہم نہیں کہتے کہ ہم نے کو بہت بڑا مطلب کارنامہ انجام دیا تھا اصل میں ماہر رمضان کے اتخاب کا سلسلہ تو جاری رہتا تھا اور امیر سنت کے بیانات مدی مذاکرے ہم سب کے کچھ نہ کچھ سلسلے جاری رہتے تھے ہم نے کیا کیا کہ ان سلسلوں کو براہ راست کر دیا اور ہماری تقریباً پندرہ سترہ گھنٹے کی روٹین پیدان مدینہ میں رہتی تھی کچھ مبلکن کے بیانات ہوتے تھے کچھ اور بھی چند ایک سلسلے مدنی چینل کے لیے خصوصیت کے ساتھ بھی ترکیب بنائی تھی تو یوں تقریباً یہ سمجھیے کہ سات سال پرانی بات کر رہا سال ہو گئے الحمدللہ مدنی چینل نے سولہ سترہ گھنٹے کی اس وقت نشریات مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دکھائی تھی اور الحمدللہ للہ آج تک یہ نشریات کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ بہتری ہے بہت بہتری ہے بلکہ اگر میں کہوں کہ پہلا سال جو تھا مدنی چینل کا مدنی چینل جب ہمارا آیا اس کا جو پہلا سال تھا اس پہلے سال ہی فیدان مدینہ میں آ کر غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے جی ہاں اور وہ مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے تو یہ مدنی چینل کی بہاریں شروع سے ہی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں آپ بتائیے اس سے بڑھ کر کیا کامیابی اور کیا نعمت نصیب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی غیر مسلم کو ایمان کی نعمت عطا فرما دے اور اگر وہ ذریعہ آپ کا مدنی چینل بنتا ہے تو کیا بات ہے مدینے کی ہے نا مدنی چینل کی کیا بات ہے نہیں آپ خود غور کیجئے ایسا ایسا میڈیا یعنی میڈیا کا ایک ایسا کارنامہ میڈیا کا ایک ایسا چینل مدنی چینل جسے دیکھ کے لوگ نمازی بنتے ہوں جسے دیکھ کے لوگ سنت کا پیکر بنتے ہوں مطلب کہ بے پردہ بے پردہ عورتیں با پردہ بن جائیں یہ ہے مدنی چینل یعنی جہاں دنیا میں میڈیا بے پردگی کو پروموٹ کرتا ہے جہاں دنیا میں میڈیا بے پردگی کو پروموٹ کرتا ہے بے پردگی کو ہم کرتا ہے وہیں آپ کا مدنی چینل الحمدللہ للہ پردہ بناتا ہے پردے کا ذہن دیتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ مدنی منیوں کو دیکھتے ہوں گے وہ بھی برقعہ اور پردہ کر کر اپنے طور پر جو بھی ان سے بن پڑتا ہے یہ کر کر کر کر آ جاتی ہے ہمیں لیسن اور درس دیا جا رہا ہے جہاں ننگے عورتوں کو ننگے سر رہنے کا درس دیا جاتا ہے وہیں دعوت اسلامی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اسکارف پہننے اور پردہ کرنے کا درس دے رہی ہے تاکہ جب یہ بڑی ہو تو انہیں پردہ کرنا اچھا لگے انہیں پردہ کرنے میں محبت آ جائے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کو آپ اماموں میں دیکھتے ہیں ماشاء اللہ نمازی گھروں میں کتنے بن گئے پرہزگار کتنے بن گئے اور کس قدر دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کی برکت سے الحمدللہ گھروں کا جو سکون برباد تھا کئیوں کا وہ سکون والے ہو گئے ان کو سکون نصیب ہونے کی ہمیں اطلاعات ہیں ہمیں کالس آتی ہیں کئی ایسے تھے جو آپس میں ناراض ہوتے تھے مدنی چینل کے ذریعے ان میں سلو ہو جاتی تھی تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے مدنی چینل کا سفر جاری تھا اور انشاءاللہ اللہ جاری ہے اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ جاری ہی رہے گا آپ دعا کر اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے ہمارے رکن شورا کے کچھ مدنی چینل کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے تاریخ ہے کہ مدنی چینل کس طرح آگے بڑھتا گیا آئیے وہ دیکھتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نادرین دنیا کا انوکھا چینل آپ کا اپنا مدری چینل آج مدری چینل کو آٹھ سال پورے ہونے جا رہے ہیں مدنی چینل کی اس سفر کی کچھ تاریخ آپ کو بیان کرتے ہیں مدنی چینل کا آغاز دس رمضان مبارک چودہ سو کو ہوا بتا نو سپٹمبر دو ہزار آٹھ صرف آٹھ سالوں میں مدنی چینل نے جو کامیابی پائی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے مگر آج مدنی چینل کی عمارت کے اندر مدنی چینل کے شعبے کے اندر جو ترقیاں ہوئی ہیں اس کی کچھ تاریخ آپ کو بیان کرتے ہیں چند کمروں پر مشتمل یہ نشریات شروع کی گئی بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ آج آٹھ سال گزرنے کے بعد جس اسٹوڈیو میں ہم مدری چینل کی تاریخ بیان کرنے جا رہے ہیں یہی مدری چینل کا اکلوتا اور پہلا اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا مگر چند کمروں سے شروع ہونے والا یہ مدری چینل آج ایک پورے فلور پر مشتمل تیئس کمروں میں سنتوں کی خدمت کرنے میں مصروف ہے اس کے مختلف ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہیں اور یہ ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ہمارے اس ٹیکنیکل سٹاف میں اس مدنی عملے میں بہت سارے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی پہلے تو چند گنے چنے ہی اسلامی بھائی تھے مگر آج یہ مدنی عملہ بڑھتے بڑھتے تین سو پچاسی کی عدد تک پہنچ چکا ہے مگر اس مدنی عملے میں بھی مدنی انقلاب آتا گیا آنے والے جب ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو مدنی ماحول میں نہ تھے مگر آج مدنی چینل پر شمولیت کی برکت سے ان میں سے کئی مدنی ماحول کی برکتے لوٹ رہے ہیں کے چہرے پر داڑھی سر پر اباما سج گیا اور بہت ساری بری عادتوں سے انہیں بھی نجات حاصل ہوئی مدنی چینل کے ناظرین جب یہ مدنی چینل شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس ایک ہی اسٹوڈیو تھا مگر الحمدللہ للہ آج اس مختصر سے عرصے میں نہ صرف باب المدینہ کراچی کے پانچ اسٹوڈیوز سردار آباد فیصلہ آباد میں اور اس کے ساتھ ساتھ یو کے میں دو اسٹوڈیوز ساؤتھ افریقہ میں دو اسٹوڈیوز تو کل ملا کے مدری چینل کے گیارہ اسٹوڈیوز موجود ہیں جب اس مدری چینل کا آغاز ہوا یقیناً پہلے دن سے برکتیں تو امیر علیہ سنت کی ہی ہیں وہ بدری مذاکروں کے ذریعے اپنے بیانات کے ذریعے فرسٹ ڈے سے ہی برکتیں لٹاتے چلے آ رہے ہیں اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے لبی اور طویل صحت والی عمر عطا فرمائے مگر امیر علیہ سنت کے فیضان سے چند ہی مبلغین تھے جو بدری چینل پر سنت بھرے بیانات اور سلسلے کرتے تھے مگر اس مختصر سے عرصے میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ کبوبی سو کے قریب مبلگین مختلف زبانوں میں مختلف سلسلے کر رہے ہیں اور تقریباً پینتالیس سے زیادہ نات اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دینے میں مدری چینل پر مصروف عمل ہے مدری چینل کا آغاز اردو زبان میں ہوا مگر جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی ناظرین کی تعداد بڑھتی گئی ہمیں اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑی شروع میں ضرورت پڑی تو سب ٹائٹل کروایا گیا یعنی ترجمہ لکھا جانا شروع ہو گیا سلسلے نظر آتے تھے ساتھ ساتھ عربک میں انگلش میں اور چائنیز زبان میں ترجمہ آنا شروع ہو گیا جسے سب ٹائٹل کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد ضرورت پڑی کہ ڈب کیے جائیں سلسلوں کی ڈبنگ کی جائے اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ کم و بیش دس زبانوں کے اندر مدری چینل کے مختلف سلسلے ڈب کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف ممالک کے اسلامی بھائیوں کو پیش کیے جا رہے ہیں یہ سفر جیسے ہی آگے بڑھتا چلا گیا پھر ڈیمانڈ کریٹ ہوئی یہ مطالبہ آنے لگا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اردو نہیں سمجھتے مگر انگریزی زبان سے آشنا ہیں الحمدللہ مدنی چینل نے دعوت اسلامی کی برکزی مرج تشورہ کی اجازت سے انگلش مدنی چینل انگلش نشریات کا آغاز بھی کیا اور جیسے جیسے بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے کاموں کو ترقی ملتی گئی الحمدللہ ایک اور خوشخبری مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ دنوں پہلے ہی پیش کی گئی کہ مدنی چینل اب بنگالی زبان میں بھی شروع ہو چکا ہے مدنی چینل کی شروعات میں ہم اگر لائف ٹیلی کاسٹ کرتے تھے تو فقط باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے کرتے تھے مگر الحمدللہ ترقی کی طرف ایک اور قدم یہ بڑھا کہ ہم نے پھر اوبی وین اور اوبی وینز کے ذریعے پاکستان کے مختلف علاقوں سے لائف ٹیلی ہونا شروع ہوا سردار آباد فیصل آباد میں اس سسٹم لگایا گیا کہ وہاں کے اسٹوڈیو سے بھی ہم لائیو ٹیلی کرنا شروع ہو گئے اور الحمد آج آپ کے مدنی چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بیک وقت دنیا کے کئی ملکوں سے لائف ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے اور یہ خوبصورت مناظر آپ مدنی مذاکرے میں بارہا دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہی مدنی مذاکرے میں مختلف دنیا کے ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں سے مدنی مذاکرے میں شرکا کو لائف ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے مدنی چینل کا ترقی کا سفر جاری ہے الحمدللہ یہ چینل جب شروع ہوا تھا تو ایک سیٹلائٹ کے ذریعے ہم آنر ہوتے تھے اور آج الحمدللہ دنیا کی مختلف ٹاپ لیول کی کمپنیز کی آٹھ سیٹلائٹ مدنی چینل جس کے ذریعے آنر ہو رہا ہے اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے نبے فیصد علاقے میں مدنی چینل کی نشریات فری آف کاسٹ دیکھی جا سکتی ہیں اور جی ہاں مدنی چینل کی ایک ایپلیکیشن بھی موجود ہے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں مدنی چینل ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے اور نہ صرف اردو مدنی چینل بلکہ آپ اپنی ایپلیکیشن کے ذریعے بنگالی اور انگلش مدنی چینل بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں جس طرح دنیا میں ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے آپ کا مدنی چینل بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے مدنی چینل میں آئے دن جدید کیمرے جدید ایڈٹ مشین جدید سرورز لیے جا رہے ہیں الحمدللہ اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی آپ کا مدری چینل کسی سے پیچھے نہیں بلکہ بہت سارے چینلز کے جب ٹیکنیکل لوگ آپ کے مدری چینل کو وزٹ کرتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک مذہبی چینل کے پاس اتنا جدید اکوپمنٹ یہ حیران کن ہے الحمدللہ ایک اور سٹیپ فارورڈ کرتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے اب مدنی چینل کی تمام ریکارڈنگز جو ہیں وہ ٹیپس پر نہیں بلکہ ڈیجیٹل فارمیٹ پر کی جا رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین آٹھ سال کا سفر چند منٹوں میں بیان کرنا تو مشکل ہے لیکن اگر آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو فرق آپ خود دیکھتے رہیں گے کہ ہر آنے والا دن مدنی چینل کی ترقی کی طرف ایک قدم ہے آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور ہم سب کو ابھی علیہ سنت کی اس دعا کا حصہ عطا فرمائے کیونکہ ہم سب نے ساتھ دینا ہے مدنی چینل کا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا سلح حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد یہ ہے مدنی چینل کا بہت ہی بہت ہی مختصر سا تعارف جو آپ نے ابھی دیکھا کچھ کال چلاتے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہند کے شہر بنت نگر سے بول رہا ہوں اشتیاق حسین حسم میرا نام ہے مدنی چینل کو الحمدللہ للہ سال ہونے جا رہے ہیں ہم نے تو دو سال سے الحمدللہ مدنی چینل دیکھا اس کے بعد میں کوئی چینل الحمدللہ للہ تک نہیں دیکھا رکھتا کلام چل رہا ہے بڑا پیارا پروگرام ہے بہت بہت سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں مدنی چینل نے ہماری زندگی تو بدل دی الحمدللہ جو بھی دیکھے گا اس کی زندگی ان شاء بدل جائیں گے مدینے کا راستہ ملے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ اللہ کو اور برکت عطا فرمائے کول چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سید ابراہیم حسین میرا نام ہے میں انڈیا کرناٹک اسٹیٹ ضلع رائچی سے بات کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ مختلف قسم کے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے تو کون سا صحیح طریقہ ہے جسے ہم اختیار کرتے ہیں امام عاصم کی کراطے ری... کرایت آ... حس و روایت عاصم آ... کی ہم طریقے پر قرآن کی کرایت کرتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے رب کا کلام ہمارا سلسلہ ہے مدنی چینل کی آٹھویں سالگرہ ہے مدنی چینل نے بھی اپنے طور پر کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے ظاہر یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر ایک غیر سیاسی تحریک ہے اور قرآن کریم کی خدمت اس کا ایک اپنا اپنا حصہ ہے دعوت اسلامی کا اور مدنی چینل کے ذریعے بھی ہم نے اس کو عام کیا Uh, اس میں ہم جب شروع ہم uh, نے جب مدنی چینل کی نشیات کی تھی تو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جس کو میں یہاں چند دنوں سے بیان کرتا بھی رہتا ہوں مدرسۃ المدینہ برائے بالیگان ہم نے کوشش کی کہ یہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جو کہ ہمارا علاقوں میں لگتے ہیں چاہے ہی اچھا ہوتا کہ یہ مدرسۃ المدینہ بالغان اور مدنی چینل پر ہی شروع کر دیں تاکہ گھر بیٹھے عاشقان رسول قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر سکیں تو جب مدنی چینل شروع ہوا تو, تو غالب میری یاد اسی سال پہلے ہی سال ہم نے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی نشریات کو بھی مدی چینل پر جاری کیا تھا وہ کیسا تھا آئیے دکھا دیں بعض جگہ الف پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے پلس کا نشان بھی ہوتا ہے لیکن عموماً آج کل دائرے کا نشان یہ دیا جا رہا ہے ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں اس الف کو نہیں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انا یہ قرآن پاک میں جگہ ب جگہ آتا ہے ٹھیک ہے اور ہر جگہ پہ اس پہ دائرہ نہیں بھی لگا ہوگا آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ انا کے نیچے لکھا ہے ہر جگہ یعنی یہ قرآن پاک میں اتنے مقامات پر آتا ہے اسی لیے اسے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں جہاں یہ آئے گا وہاں پر اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے دیکھیں اگر یہاں پہ یہ دائرہ نہ ہوتا تو کس طرح پڑھتے انا الف مندہ کرتے نا لیکن دائرہ گیا اسی لیے کس طرح پڑھیں گے پڑھیے آنا دوبارہ پڑھیے آنا مدری چینل کے ناظرین بھی دوہرائے پڑھے آنا ایک انداز تھا قرآن کریم کو یاد کروانے کا قرآن کریم درست پڑھنے کا مدرسۃ المدینہ برائے بالغان حقیقت تو یہ کہ تھا تو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان لیکن اس میں کیا مدنی منع مدنی منیا اسلام و اسلام بہنے سارے استفادہ حاصل کر سکتے تھے جو بڑے ابتدائی ایام میں یہ قرآنِ کریم کی تعلیم کو عام کرنے کی ہم نے کوشش کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابو فوبان محمد تاریخ مدری چینل پر آواز سنی آپ کی الحمد الحمدللہ رب العالمین اللہ حال آپ کو مدنی چینل کے آٹھ سال مکمل ہونے پر ان کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ کو مبارک اللہ تبارک کاجل آپ کو شاد رکھے آباد رکھے مدنی چینل کی جنگلہ مجلس کو ان کے نگرانوں ذمہ داران کو خوش رکھے کہ ماشاء اللہ احدر وجل بڑی سے مدنی چینل کی ترکیبوں کو ناصف دیا جا رہا ہے بلکہ پڑھایا جا رہا ہے اور بہت آسان انداز سے الحمد اللہ دنیا بھر کو اسلام کی اصل صورت امن کا پیغام اور مسبت اور کی طرف لے جانے کا انتظام کیا جا رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرور رحمت ہے اچھا اطرمائی یہ بتائیے آپ کے پاس آئی ٹی مجلس بھی ہے کہ جی یہ ہاں. شاد فرمائیں کہ جو ہماری اپلیکیشن آئی ہے جو اردو بنگلہ اور انگلش میں بھی ہے اس کا جی کیا ہاں. رزلٹ آپ کو مل رہا ہے اندازاً کچھ معلومات کو برکت رب یوں تو مدنی چینل کی ایپلیکیشن ویسے ایپلیکیشن سے کبھی بھی جو ہماری لائف اسٹریمنگ ہوتی ہے ویب سائٹ کے ذریعے سے اس پر بھی مدان چھ میں تو ماشا اللہ ایڈ دا وزل کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو انٹرنیشنل احمد للہ کو دیکھ رہی اور جو لائف اسٹریمنگ کی الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے جس سے ہم کہاؤں کے کہ لاکھوں لاکھ لوگ الحمد للہ شیزادہ کر رہے ہیں اللہ اٹ دا وزل کے پچھلے سال یہ لم شو میں الحمد اور اس سال اس میں اضافہ صاحب نے اپنی بتایا کہ انگلش اور بنگلہ دیش میں جب اس کی ترقی بنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان ممالک میں اس کی طرف الحمدللہ پروموشن کی ترقی بنائی گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کی ترقی کو بنایا اور بڑھایا جا رہا ہے اور الحمد سے اضافہ ہو رہا ہے فائدہ اٹھا رہا ہوں الحمد شو قدرے آسانی ہو گئی ہے جب میری بنگلہ ٹرانسمیشن دیکھنی ہو انگلش ٹرانسمیشن دیکھنی ہے اردو ٹرانسمیشن دیکھنی ہے میں تو موبائل فون سے دیکھ لیتا ہوں الحمد مجھے تو اللہ کے روزانہ کی دنیا پر ہمیں فیڈ بیک بھی بڑے مضبوط آتے ہیں اور الحمدللہ للہ داران کی ایک بہت بڑی تعداد پہ ملک سے یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی تعداد روزانہ کی بنیاد پر ہمیں فیڈ بیک بھیج رہی ہوتی ہے بلکہ سم ٹائم کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ماشاء اللہ بھائیوں کا بیک ٹائٹ ہوتا ہے اسے ہاتھوں ہاتھ ترقی بنانے کی صورت بہتر اللہ سے کی جا رہی ہوتی ہے رہی. کی چہری پہاڑیں معاشرتی طور پر جس طرح سے ماشاءاللہ ماشا اللہ مدنی چینل نے اپنی اسے کہنا چاہیے کہ مدنی رنگ پورے معاشرے میں بچھیرنا شروع کی ہیں پوری دنیا میں بچھیرنا شروع کی ہیں اس میں اہم چیز پوستوں میں مدنی چینل کے ناظرکی میں اہم پر کو توجہ ہوگی اور آٹھویں سال کے موقع پر ان تعلیم پوچھ کے حوالے سے جو ندی چینل کا کردار ہے فیملیز میں الحمدللہ اسلام اور سنیت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت اہل بید غلام اللہ طبعین کی محبت صحابہ اسلام علیہ مضمانی کی محبت اہل بیت اور صحاب کریم کے بعد اولیاء کاملین کی محبت جو کہ خصوص اسلامی بہنوں میں خواتین میں اور گھروں کے ان افراد میں کہ جو تو نامساد طرف جا پاتے تھے نہ ہی کوئی انہیں ایسی محفل اور مجلس میسر کی نہ ایسی صحبت میسر کی ماشاءاللہ باشا اللہ ابلیز نے جس طرح سے مدنی چینل نے یو سمجھے کہ گھر گھر میں گھر کرنا شروع کیا ہے یا نشان آنکھ ہے ماشاء چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح سے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے سے اللہ رسول اعداد و جل اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی زبان پر جو نعرے جاری ہوتے ہیں ماشاء اللہ ہر جگہ کی رات کے عطا کرتا نارے ریور خلاف جنگ جاری رہے گی بچے بچے, بچے کی زبان پر جاری ہے بچے بڑوں تحریک کی سدائے بلند ہے ماشاء اللہ ایک بہت ہی کارانداز ہے وہاں پر چلتے چلتے کہیں سفر کرتے کرتے ہمارے اپنے گھروں کی بھی پوزیشن ماشاء اللہ مگر ایک طرف دیکھیے الحمد للہ میں باہر آئیں ہے اور الحمدللہ بچہ بچہ اس میں استفادہ کر رہا ہے ایک خصوص وہ بہت سارے مسکنسٹرکشن جو ہمارے مبارک مذہبی مذہب اور مسبطح کے متعلق ہوا کرتے تھے جس انداز سے جس مثبت انداز سے جس محمدیت والے انداز سے مدنی چینل نے اور محمد للہ نے مدنی چینل دعوت اسلامی نے اس ترکیبوں کو لیا ہے مہرا پاک کو شب براعت کو اور ان میں ہونے والے معاملات اعلی سنت کو محمود پندرہ سنت کو جس انداز سے پروموٹ کیا گیا ہے ماشاءاللہ اللہ یہ اپنی نثال آپ ہے اللہ تبارک کا بتانا آپ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی آمین آمین بہت بہت شکریہ طربۂ جزاک خیر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد کون سلائی وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میرا رابطہ میں یہاں کورٹ سے بات کر رہی ہوں میں ڈال مدینہ بچی ہوں نگرانی شوڑا آپ کو اور चैनल چینل کے تمام عملے کو اور میٹھے منشی کو مڈنی چینل کے بہت بہت بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ چوڑا کو اور مدنی چینل کو سلامت رکھے السلام علیکم محمۃ اللہ وبارکات وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبارکات صبح بھائی اتاریا سمیا بھائی یہ بھی سومیا بھائی آپ بھی دارالدینہ میں پڑھتی ہوں یہ بھی دار المدینہ میں پڑھتی ہے ماشاء اللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہوائیے جی میرا نام فرید احمد اتاری اور میں کراچی کا رہا شی ہوں مجھے مدنی چینل سے پیار ہے ماشاء اللہ سحان اللہ اور کول چلائیے محمد شہزاد اطاری ضیاء کوٹ عمران بھائی اشرا رحمت اپنی نورانیت اور روحانیت لٹا رہا ہے اب اس کی جانے کا وقت بھی قریب ہے بعض دفعہ ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے آہ پتہ نہیں ہم نے اس اشرا کی قدر کی یا نہیں کی برض جو وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچانے کی اس کی برکتیں حاصل کرنے کی اس کی قدر کرنے کی عزت و منزلت اس کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ اللہ اللہ کو وط مدنی چینل کو 8 سال ہو گئے عمران بھائی میری طرف سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلام رکھے تاکہ ہم اس کی نورانیت روحانیت قبر و آثرت میں اس کی عطا فرمائے آپ نے دو نفل شکرانے کا جو اعلان کیا دل بڑا خوش ہوا تو مجھے بھی بڑا شوق ہوا کہ دو نفل تو میں بھی الحمدللہ دو نفل شکرانے کے ادا کیے اور اس کا ثواب جناب پہر اکا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا سے میں نے اس کو امیر سنت کی خدمت میں اور شورا کی خدمت میں اور مبلغین مبلگات اور دعوت اسلامی کے تمام پروم کرنے والوں کی خدمت میں اس کا سواب پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں طافر میں میرے رب کا کلام اللہ تعالیٰ اس کو سینے سے ایسا جوڑ دے کے میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو مدینہ دل کے اندر ہو دلے مزتر مدینے میں دعاؤں کی درخواست ہے تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. السلام علیکم و اللہ وعلیکم السّلام اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کو بھی خوب کو حرکت عطا فرمائے جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے مدرسۃ مدینہ بالیگان کی ترکیب آپ کو بتائی اسی طرح فرض علم کوٹ کا سلسلہ جب مدنی چینل پر شروع ہوا اس میں بھی خاص ہمارے قاری صاحب کے ذریعے ہم نے بڑا تفصیلی سلسلہ کیا اور اس میں بھی ہم نے کوشش کی کہ قرآن کریم درست پڑھنے کا یہاں پورا ایک درجہ لگایا جائے اور ماشاءاللہ ایک تعداد اسلام عبائم کی سیکھنے کے لیے آتی تھی وہ بھی مدنی چینل میں برآ نشر کیا گیا تاکہ میرے رب کے کلام کو درست پڑھنے کا ہمیں ذہن اور ہماری اس معاملے میں تربیت ہو جائے آئیے اس کی بھی جھلک دکھا دیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یار میں سے یعنی جو چھ حروفیں یا میم لام وا نون ان چھ حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں کیا کریں گے ادغام کریں گے کیا کریں گے ادغام کریں گے اور ایک الف کی مقدار چار حروف میں غنہ اور لام را میں بغیر غننے کے دن یا اب اس کو دئی یا نہیں پڑھیں گے اگر دئی یا پڑھیں گے تو یہ ادغام ہو جائے گا اور ادغام یہاں کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ ادغام کے لیے شرط ہے کہ دو کلمے ہو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یا دوسرے کلمے میں ہو تو ادغام ہوگا اگر اسی کلمے میں ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا دن یا سکتا یعنی آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے بڑھنا آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتا کہتے ہیں وکیل من وکیلا من جو اس انداز پر ہم نے درست قرآن درست پڑھنے سیکھ گیا ہمارے اسلام بھائی اس کی ہم نے کوشش کی ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کی آیتیں اس کا ترجم کی الحمد للہ یہ مدنی چینل پر ہمیں دکھانے کی کوشش کی اور اس کے پورے سلسلے چلتے رہے اور اب بھی ماشاء کی کیا بات ہے قرآن کریم کی تفصیل کے حوالے سے فیضان قرآن پورا سلسلہ مدنی چینل پر چلتا رہا ہے آئیے اس کی بھی ایک جھلک دکھا دیں اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری شکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے یہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے سنا دیا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا گویا اپنی نعمتوں میں اضافے کا طریقہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ بندہ خدا کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دے گا اور اگر بندہ ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہ لوگوں کے شکریہ کا اور کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے لہٰذا ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا ادا بڑا شدید ہے اللہ تبارک بطالہ ہمیں شکر گزاری والی مدنی سوچ عطا فرما اس کی ناشکری صلی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے یہ کچھ میں نے آپ کو جھلکیاں دکھائی ہیں کہ جو یوں تو قرآن کریم کی تعلیم مدنی مذاکروں کے ذریعے ہو ہی رہی ہے یعنی شریعت پہنچا رہے ہیں دعوت اسلامی اپنے مدنی چینل کے ذریعے اسلام شریعت اور اس کی اثر روح آپ تک پہنچانے کی کوشش کریے وہ بھی ایسے دور میں جہاں میڈیا نے ایسی تباہی مچائی ہے ایسی تباہی مچائی ہے کہ علامان والفیظ کہتے ہیں کہ مطلب اب تو رمضان مبارک کا تقدس بھی بڑا بری طرح پامال کیا جاتا ہے اور میڈیا اس میں اپنا کردار ادا کرنے سے چکتا نہیں ہے اور اس میں جو بے حیائیاں عام ہو رہی میڈیا کے ذریعے بے پردگی تو بدعقیدگی اور تو مطلب کیا کیا خلاقیات جو جنازہ میڈیا کے ذریعے نکالا جا رہا ہے تو مدنی چینل نے آکر۔ الحمد اللہ کوشش کی, اس کو کچھ قبر کرنے کی دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں آپ ساتھ دیں اور اور اس کو گھر, گھر پہنچائیں اور کوشش کیجیے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ یہ مدنی چینل ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخری عطا فرمائے گا ماشاءاللہ اللہ مدنی چینل کے ذریعے بہت سارے اسلام بھائیوں میں مدنی انقلابی برپا ہوئے خود مدنی چینل میں مدنی کام کرنے والے اسلامی بھائیوں کے مدنی چینل میں جو کام کرنے والے اسلامی بھائی ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آئی آئے یہ میڈیا میں مدنی چینل میں آئے میڈیا میں لیکن اس مدنی چینل نے انہیں بھی بدلنے کا موقع دیا آئیے اس کی بھی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم مدنی چینل کے پی سی آر جو کہ فیضان اتار پی سی آر سے مشہور ہے ہمارے چینل کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سینئر ڈائریکٹر اے آر شہزاد گھاٹی ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے تو آئیے انہی کی زبان پوچھتے ہیں کیا ہے شہزاد بھائی الحمدللہ آپ یہاں پر کتنے سال سے آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں میں تقریبا جتنے سال مدنی چینل کو ہو گئے شہزاد بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے اندر کیا مدنی انقلاب آیا مدنی شنن کے ناظرین سننا چاہ رہے ہوں گے سٹارٹ سے اگر لینا تھوڑا سا تو میں جب یعنی پہلے دوسرے چینل میں جاب کرتا تھا تو یہاں پر جب میں ایز اے امپلائی یہاں پر اپوائنٹ ہو گیا کچھ ایک دو لائف کے بعد میری ملاقات نگرانی شورا نے امیر علی سنت سے کروائی یعنی ان سے ملاقات جب ہوئی تو نگرانی شورا نے انٹروڈکشن دیا کہ یہ شہزاد گھاچی ہے یہ دوسرے چینل میں تھے اب ہمارے چینل میں کام کریں گے تو وہ امیر علی سنت جس وہ ملے جس طرح ملے ہیں وہ کیفیت یعنی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی اور یعنی یہ مبالغہ یا اس طرح نہیں کہ میں یہاں پہ جاب کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہا ہے اصل میں میں دوسرے چینل میں آیا تھا مجھے دعوت اسلامی کا اتنا پتا تھا کہ ہرے امام والوں کی ایک تنظیم ہے دعوت اسلامی بس اتنا جانتا تھا باقی مجھے اندر کا نہیں معلوم تھا کون ہے کیا ہے حضرت صاحب کا بھی نام سنا ہوا تھا تو جب ملاقات کروائی تو جب انہوں نے گلے لگایا مجھے تو ایسا محسوس ہوا جیسے چھوٹے سے بچے کو جب ماں اپنی آغوش میں نہیں لیتی تو کیسا مزہ آتا ہے تو وہ مزہ آیا تھا وہ بس وہ مزہ آج تک نہیں بھولا میں یہ سٹارٹنگ تھا آپ سمجھ لیں جو داڑھی رکھی ہے یہیں پر ہی آ کے رکھی ہے یا چینل میں آنے سے پہلے بھی تھی نہیں چینل میں آنے سے پہلے تو میں نے آپ کو کچھ ہے نا پکچر میں دوں گا آپ کو وہ دیکھ لیجئے گا چینل میں آنے کے بعد ابھی دکھا دیں کیا تھا اس پکچر کے اندر اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کیا تھا مدنی چینل کے نازر شہزاد بھائی جو مدنی چینل کے سینئر ڈائریکٹر ہے تو آئیے ان کے آپ کو ہمیں تصویریں دکھاتی کہ جب مدنی چینل میں آئے نہیں تھے اس وقت یہ پہلے کیا تھے تو آئیے دیکھیں تصویر ان کی جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا میں بکنے سے مراد تو جو اس شہر کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہی ہوں گے کہ ایک تو بکنا ہے نا بک جانا ہوتا ہے اور ایک جیسے میں یعنی ہمارے پروفیشنل لینگویج کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ وہاں دوسرے چینل میں تھا اب میں یہاں آ گیا تو یہاں پہ سمجھ لیں ایک طرح سے مدنی چینل کو میں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے بیچ دیا لیکن یہاں پہ بیچنے کا فائدہ کیا ہے یہاں پہ بیچنے سے کیا ہوتا ہے ایک شعر میں بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اتار نے خرید کر انمول کر دیا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا مزید دکھائی ہے مدنی چینل کے شعبے کریئٹو میں موجود ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اندر مدنی چینل میں آنے کے بعد ان کے اندر کیا چینج آیا ہے آتی بھائی آپ کو مدنی چینل میں کام کرتے ہوئے کتنے سار ہوئے؟ دھائی سال عرصہ ہوئے کم ویس ڈھائی سال سا ہوا ہے اس سے پہلے آپ کہاں کام کرتے تھے اس سے پہلے مختلف پروڈکشن ہاؤس تھے ملٹی نیشنل کمپنیز تین تھری ڈی کے حوالے سے وہاں کام کیا کرتے تھے اچھا یہ بتایا کہ مدنی چینل میں آ کر آپ کیا چینج کیا آیا چینج جو ایک آپ کے سکتے ظاہری طور پہ میں نے گاڑی شریف رکھ لی یہ ایک چینج تھا سب سے بڑا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے عاطف بھائی جب شروع میں آپ پر چینل میں آئے تھے تو کیا تھے کس طرح تھے کلین شیپ تھے کیا تھے تو آئیے آپ کی تصویر دکھاتے ہیں. آپ دیکھیے تو ایک دن مذاکرہ تھا سادہ پاپا کا, کا تھا اس کے اندر موجود وہ ختم ہو چکا تھا پورا نہیں بیٹھا تھا. میں ڈیوٹی ختم کر کے جا تو پاپا کہا کہ سادہ سے کام کر رہے ہیں کہ جو گاڑی کی نیت کروا رہے تھے نا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی نینا جان کی سننا تھے وہ آپ لوگ ہی نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا تو بس وہ بات وہ ہو گئی بس دل اس ٹائم بہت وہ ہو گیا تھا عجیب سی کنڈیشن تھی بات ہو گئی دل میں لیکن وہ چیز چوپتی رہی نا کہ بارہ روے اول پچھلے سے پچھلے اس میں صبح باہر رات بھر میں اجتماع میں تھا تو صبح جب فجر کا ٹائم ہوا اس ٹائم پھر باپا نے دوبارہ نیت کرائی دالی شریف کی کہ آپ بھیج کر تو اس دن بس میں نے سوچا کہ دالی شریف رکھ لی اس دن میں نے کہا رکھیں گے ہاں رکھ لیں گے اس دن پر انہوں نے یہ رکھ لیے بس ماشاء اللہ اس طرح بہت سارے ہمارے اسلام بھائی ہیں جن میں اچھی خاصی ظاہری تبدیلی آئی ہیں لیکن دیکھیں صرف ظاہری تبدیلی ہی کی بات نہیں ہے الحمدللہ مدنی چینل نے کئیوں کی سوچیں بدلی ہیں کئیوں کا مزاج بدلا ہے کئیوں کا انداز بدلا ہے پھر دوسری بات کہ گناہ کو گناہ سمجھنے کا تصور مدنی چینل کے ذریعے ملا کہ مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی اپنی جو دعوت ہے اسلام و دین کی وہ عام کر رہی ہے الحمد یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی چینل کچھ کالس تو چلا دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد بلال اتاری فارم پنجاب الحمد مدنی چینل کے تمام سلسلے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے الحمد ہمارے تمام گھر والے بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے مدنی چینل کے باہر ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو مدنی چینل دیکھنے کی جانا نا وہ رکھتے ہیں الحمد یہاں تک کہ الحمد تین سال چار سال ڈھائی سال کے بچے ہیں تو ان کی نظر میں بھی یہ گھر میں کمپیوٹر چل گیا یا کوئی جانا ٹی وی وغیرہ چلی ہے اب نہیں چلا مدنی چینل تو ڈائریکٹ کہیں گے ابو ہمیں مدنی چینل چاہیے ابو مدنی چینل نہیں ہے یا اگر گھر میں کوئی چینل چل رہا ہے تو سامنے سے کیا جواب ملتا ہے ابو باپا ابو نگران شرا پتہ اور دعا فرما ہے اللہ تعالی ہمیں مزید دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ. اللہ اور برکت صلی اللہ تعالی علی محمد.